انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ امام کو رکو میں اگر پایا تو نماز میں شریک ہونے کا طریقہ کیا یہ واقعی ہم سے اسی پچاسی فیصد حضرات سے یہ غلطیاں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ علماء کی صحبت نہیں کتابیں نہیں پڑھیں اور, اور مسائل سے واسطہ نہیں کتابوں سے مس نہیں تو یہ غلطیاں ہوتی ہم نے صرف اتنا سن لیا کہ امام اگر صحیح کرو اس کو بھائی امام اگر رکو میں ہو کوئی آدمی رکو میں شامل ہو جائے تو اسے رقب مل جاتی اس کے چند عوائد ہیں بغیر اس کے رقب نہیں ملے گی وہ کیا ہے عمن میں جو عام طریقہ وہ کیا ہے لوگ اللہ اکبر کہ رکو میں چلے جاتے ہیں تو رکت نہیں ملے گی یہ سوچ لیجیے گا یہی ہے ہم اللہ اکبر کہتے رکو میں چلے جاتے ہیں رکت نہیں ملے گی رکت کم ملے گی ہماری امام امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ انو نے جو نماز کے شرائط لکھے اس میں تقبیر تحریمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ قیام میں کی جائے نفل نماز کے علاوہ نفل میں تو آپ بیٹھ کر تقبیر تحریمہ کہیں نماز ہو جائے سنتوں میں واجبات میں فرائض میں جب تک کھڑے ہو کر اللہ اکبر نہیں کرے گا اس وقت تک تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی ایک بار تکبیر تحریمہ تحریم کے بعد چونکہ قیام فرض ہے اب آپ کو قیام کرنا ہوگا کتنی دیر جیسے اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہاتھ چھوڑ دو چار سیکنڈ چھوڑ دی ہاتھ ہم جس میں اتنی مقدار ہو سبحان اللہ بس ہاتھ چھوڑ اب دوسری تکبیر رکو کی کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے اب آپ رکو میں ملیں تو کیا ہوگا اب آپ کو رقت ملی قیام بھی مل گیا تقبیر تحریمہ آپ نے قیام کی حالت میں کی اور رکو میں کتنے رکو میں شامل ہو جائیں تو آپ کو رکت ملے گی مثلا آپ رکو میں پہنچے رکو میں پہنچتے ہی امام نے سمے اللہ علیہ حمیدہ کہہ دیا آپ کو ایک تصبی کا وقت بھی نہیں ملا سبحان ربی العظیم ایک تسبیح کا وقت بھی نہیں ملا علماء نے تحریر فرمایا کہ آدمی تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب رکوع کی تقبیر کہہ کہ کر جب رکوع میں جائے تو تصبی اگر نہ بھی کہہ سکے تو اتنا ہو جائے کہ گھٹنے تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں تب بھی اسے رکعت مل جائے گی اگرچہ اس نے ایک تصبی بھی نہیں پڑی وقت نہیں ملا لیکن گھٹنے تک رکوع میں اس کے ہاتھ اگر پہنچ جائیں تو اس کو وہ رکعت مل گئی تو اس طریقے سے جب بھی رکوع میں جماعت ہو تو اس میں بہت زیادہ جب آپ کہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکات نماز فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ وہ تو امام تو رکو سے کھڑا ہو جائے اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے مستحب کہا کہ آدمی زبان سے بھی نیت کر لے تاکہ بل لسان بھی ہو جائے اور بل قلب بھی ہو جائے دونوں طرح کے نیت ہو جائے تو اب آپ جب آ رہے ہیں تو آپ کے سہن میں ہے کہ نماز زہر ہے یا اثر ہے اور امام کے پیچھے مجھے نماز پڑھنی ہے دل میں چونکہ یہ ارادہ ہے فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے رکو میں مل جائیں تو اب آپ کی یہ نماز ایک رکت جو یہ ہے یہ مل جائے گی آپ کو یہ صحیح طریقہ امام کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ رکو میں شامل ہونے پر رکت کو پانے کا ہے جی اور کوئی سا جی فرمائیے